امب محمد نصطفی والا عدی و سوادی ادا صفا با پاؤ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحم وسل ات پل اتو یت ز دن پند سد اللہ مولا ملا صدق رسوله النبي الكريم اللمين إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلا دو سلام والے گیا سی آسم ولی گا وسا بھی کیا سی آبی بل اصلا دو سلام والیا سی آم کا کا آل آل علیکم ہندو سنا درود ختم لمبیا فل ہی تہ گسنا تو دعا ہے رب العالمین مولا کل رضوان اللہ جان فقیر اور نو اور تمام مومنا شاید دارحمتا فرماوے آمی آمی روحانی جسمانی امراض تو محفوظ فرماو اجدان <تصفح> گرامی اج دبا جمع المبارک دا عنوان سیدنا صدیقی اکبر اور قرآن مجید کیونکہ کل پرسوں آمن والے پرسوں آپ سرکار دی شہادت وسالے بائیس جماعتی اسامی نو کا وشال ہو لہذا المبارک جماطل اندر جناب صدیقی تو فیض لالچ اور تما رکھ کے بندہ ناچیس جناب بارے کچھ کل مات ارض کرے گا دعا ہے رب العالمین مولا جناب صدیقی کا صدقہ سڈے کلبو نظر کی سلاح پرماوے سڈے تو ایسے کم کرا جاتے مولا راضی ہو جانے گرامی میں قرآن سیاب اس, اس موضوع نان کرنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دیا وہ کہڑی آیتوں نے جیڑیاں صدیق کے اکبر واستے نازل بس صرف انہیں موجود جناب کے سامنے کام کرنا ترتیب نال، ترتیب کا مطلب ہے کہ جس طرح میرے سامنے کتاب پہ یہ جس ترتیب نال نے ذکر فرمایا ہے اسی طرح میں اسے ترتیب نہ بیان کر کردہ گا سیدنا سدھی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر امت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم تے واجب ہے محدث سب نے آشاکر تو امام جلال سیوتی رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ صلی وسلم حب ابھی بکر شکر ہو واجب نلا کل امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی محبت اور اس کا شکر میرے ہر امتی اتنے واجب ہے کیوں واجب ہے محبت شکر وہ کلح کا موضوع وہ پھر ترتیب کسی ویلے گا اج اس واجب دی ادائیگی دی ایک صورت کہ ایسا ذکر کرنا پا تاکہ انہاں دا کچھ شکرانہ ادا ہو جائے یار غار جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت دے اندر رفاقت کر رہے ہیں ہم سفر بنے نے حضرت صدیق اکبر دے دل دے اندر ایک بے چینی کہ کدی نبی پاک سرکار دے اگلے پاس آ جانا ہے جائ پچھے آ جانا ہے جائج کے سجے کدی کبے سونے محبوب نے پوچھا آبو بکر کیوں پریشان ہونا ہے عرض کی کملی والا مینو اپنی پریشانی نہیں تھی رات کی پریشانی ہے <laughs> اس واقعے واسطے پرانے مجید دیا آیاتاں اتری وادہ شریق مولا نے فرمایا حضرت صدیق اکبر دی شان بیان کردہ فرمایا <تصفح> تانیت نئین الغار يقول ال... يقول لا ان اللہ, اللہ, تعالیٰ اللہ تعالی نے فرمایا الا تن سرو اگر تسا میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے قد نہ سراؤ لاؤ نہ کرو اللہ نے ادو اپنے محبوب دی مدد کیتی ہے جدو کافر نے پاک محبوب نم مکرمہ تو برامد کر سان جی دہو لگا جدو میرا محبوب تو دجا دوسرا کہ ایک صدیق اکبر نے جدوں جدو محبوب اپنے ساتھی نو اپنے صحابی نو پی فرما نے لاتا نہ کر بے شک اللہ نہ لے اللہ نہ لے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ سرکار اسلے بے چین نہیں سن حضرت عبداللہ ابن عباس فرما نے حضرت عبداللہ اللہ عباس فرما نے فرمایا تھے سکی نت ہوئی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سکون اتار دیتا اطمینان اتار دیتا فرما نے اتنے حضرت سی کے اکبر ہی مراد نے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نو کوئی پریشانی نہیں سی سب دا دل کے مطمئن سی حضور سزور کوئی پریشانی نہیں سی عدم اطمینان دا شکار حضور نہیں سن اور حضرت سدھی کہ اکبر ہی پریشان لینے سن پا کائیوں اگے آدھے سن کدی, کدی پچھے کدی دائیں کدی بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں پریشان ہونا ہے کملی والا جان دی خاطر اے آیتے کریم اللہ نے انزل اللہ علی اللہ ہے میں سکون اتار دتا اکبر دے دل د میں سدیق کی پریشانی دور ہو گئی پھر سی اکبر بھی مطمئن ہو گئے معلوم ہوا توبہ دی آیت نمبر چالی جیڑی اندر ذکر حضرت سدیقی اکبر دیتا صدیق اکبر دے نال کملی والے سرکار دا ذکر اللہ نے ہے جی اور ایک ہوئے پتا لگا کہ حضرت صدیق اکبر دے صاحب ہون دا صحابی ہون دا جرا انکار کرے گا کفر کی تا جو کیوں اے سواستے قرآن مجید نے حضرت ابو بکر نو نبی پاک دا صحابیہ کیا ہے اے شرف اے عزت مقام عمر بن خطاب نو نہیں ملیا اے مقام حضرت عثمان نو نہیں ملیا اے مقام حضرت علی نو نہیں ملیا واحد ایک یار کملی والے دزرت سدیق اکبر جنہوں قرآن نے نبی پاگ کا قرآن کا تین پتا بئی مان ہو جا بندہ اس واسطے اللہ نے فرمایا فرمایا اللہ نے سکون ناجل فرما دو بکر سدیق اور یہ آیت کھول کے ویخ لے توبہ دے اندر آیت نمبر چالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور دے یارے گار کا ذکر اللہ نے بڑے پیار نال فرمایا ہے ہاں جی حضور سرکار کے حضرت شدیق اکبر نالو تھے گلہ کی وی حضرت صدیقی اکبر اتے گلا نے اور حضرت اللہ نے نےکون سکون دل فرمایا اور صدیق اکبر دے دل تسلی رب نے دتی معلوم ہوا سورج کابا نمبر چالی حضرت صدیق اکبر دا رب نے تذکرہ فرمایا ہے آیا تو گنتا جان بھول نہ جان کیونکہ یہ ہو جائے پیار کا ذکر خیر انسان دے ایمان اور یقین نو مضبوط کر سکتا ہے پسطر ہے شجر سے سومی بہار رکھ جیڑی قوم اپنے اسلاف دے کارنامیاں نو دل دماغ دی تختی ترتی نقش کر لندی ہے او قوم ہمیشہ زندہ رہی اور جیڑی اپنے پیو ددیا دے ذکر نو نلا چڈ دی اونا دے کارنامیاں نو یاد نہیں رکھتی ان کے سیرتوں کدار ناموش کر دئیے زمین ان ہمیشہ دلت کے گڑھے کے اندر سٹ دینی ہے اس واسطے کہ ان پتا نہیں رہ و کرتے سن تو اصا کی کرنا جنہوں نے اپنے وٹکے یاد ہو کارنامے ہمیشہ یاد ہوم کے اثرات جہے نے وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یار جیویں سڈے وٹکے سن سانو بھی اللہ وہی بڑھاوے ہاں مگر یاد رکھنا انہیں سوال اٹھے گا چیشتی صاحب تہن اے آیت ان کے حق ہے کیونکہ آجت اندر کوئی نے نہ پہ بو نہیں لیاؤ ساریہ تنسیرہ بے مفسرین دے مسلمانہ مسلمانہ دے اجماعات اتفاع کے سجل دوتے کہ اے آیت سورہ توبہ دی ادرت شدیق اکمر واسکہ نازل ہے یہ میں ایک ایک رقین علماء اجمع المسلمون علیہ النصفہ والمذکور ابو بکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں سو نہیں پجاہ نہیں ساری امت کے مسلمان کا اس بات اتفاق کہ اے آیت حضور سیدنا ابو بکرکت بعد اور آیت اور آیت حضرت سید نال سدیقی اکمرد کرتے کملی والے آل اللہ نے کوئی خیر دی آیت اتاری سان شریق رکھا یت رب نے نازل فرمائیے سانو بھی اللہ نے محروم نے سانو بھی رکھا سو مگر چلی والے فرمایا ملائی کا کہو والی مو تسلی ماں اللہ نے فرمایا ہے ایمان وال اللہ دے فرشتے درود درو بھیجتے نبی دولتے بھی درود و سلام پڑھو تے سونے محبوبہ اللہ نے اس نعمت خیر کے سار شامل اندر سامنے نہیں شامل رکھا سونے تک اللہ نے فرمایا کہ اللہ درو بھیج دے فرشتے بھی نبی پاک دو تے دے دولتے بھی یہ کم کرو گل سمجھنا ذرا تے سونے ہر رب تذکرہ فرمایا سونا پر سانکین شامل نہیں رکھا سڈا وہی بنے گا جو حضرت سیدنا ناصف جی کے اکبر نے بارگاہ رسالت سالت عرض کی تھی اللہ نے سورہ آزاد دی آیت نمبر ترتالی نازل فرمائی اللہ نے فرمایا ہو ولوی پائے اللہ نے فرمایا اللہ تو مومنو درو نہیں رکھا سا ملک ہی بنے گا جو حضرت سید نا کے اکبر نے بار گاہ سالت اندر ارد اللہ نے سورہ اہدار دی آیت نمبر ترتالی نادل فرمائی اللہ نے فرمایا ہو وی علیکم و اللہ نے فرمایا اللہ تو مومن و درود بھیج دے تو اللہ کے فرشتے بھی درود دینے اللہ یہ سایت نے حضرت صدیق اکبر دے بارگاہ رسالت رسالت سوال کرنے دی وجہ نار مومن جڑے مومن نے انہوں نے بھی شامل کر دیتا کہ اللہ درود خالی نبی پاک میں نہیں بھیجتا حضور دے بھی بھیجتا ہے اللہ آیت ہے دے اندر آیت نمبر ترتالی اللہ نے فرمایا ہو وی اس پلی آم و ملا مگر اتے فرق یاد رکھ لینا اللہ سونا نبی پاک دے درود دروجہ ہے او درود پےجنا ہو رہے امت درودنا درو کا من جے نا اللہ درود پیج دا, او دا مطلب ہوے گا اللہ خاص رحمت اپنے پاک نبی تے نازل فرما ہے کئی جہل بندے آتے نے اللہ درود پڑتا ہے وہ چول نے ان پتا کوئی نہیں اللہ درود پڑھنے تو پا کے ان ترجمہ کرنا چاہیے اللہ درود ذرا بولو نا اللہ درود جرشتے اصا آخا گے جد فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ کا مطلب یہ نہیں ہونا کہ وہ اسلام علیکم یا رسول اللہ نا فرشتے نبی پاک سرکار دے واسطے دعا کرتے ہیں جیسے حضور دے درجے دن ب دن بلند ہوں کتاب لکھیے اے بارہ تقریر والے ویلیاں نہیں سمجھ آنی جڑی بارہ تقریر تاکہ اپنے علم دا جناب مطلب ہے وہ کمال سمجھی کھڑے نے اے وڈیا کتاباں جہیا نے شرح شریف دیا وہ لکھیے جدو اللہ, اللہ درو پ مطلب ہو اپنے نبی پاکست محبوبے فرما ہے اللہ اپنے پاک محبوب صلاح اللہ اللہ وسلم سرکار دا مقام اچا کر دا ہے حضور دے ذکر نو جناب سارے زمانے ارشا فرشا دندر دن بدن اللہ فیلانا ہے پیا وارا فہن اللہ فرما اللہ کر دیک کر ہر ویلے نبی پاک دی نمی شام ہر ویلے ولن آخرا تو خیر اللہ کا من اولا پچھلے گز ہوا گا جی جی دشمن تیری شان تیرے ذکر محبوبہ تیر شریر مٹا بھی کوشش کرے پیارا میں تیرا ذکر گلن شان امی چوکھی کردہ جاواں گا الگ الگ بریلی فرموندے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹی جائیں گے آرے مٹ جائیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدمی مٹائے نہ مٹے گا کبھی چلچا تیرا اللہ ختوجو فرمالا حضرت ابو بکر سدی کر دی اللہ تعالی نو سرکار واسطے آیت ایمان والوں واسطے آیت نازل اللہ نے فرما دیتی فرمایا اللہ درو پیج دے اللہ کم تے ملا اللہ کے فرشتے بھی درود پیج دے خدا دیا جی حضرت ہزور سوال نہ کر دے کملی اندر اللہ نے سونا ہزور کی امت واسطے اتار کی اللہ نے حضرت سدھی کے اکبر دے سب کے سنو یہ دولت عطا فرمائی اللہ فرما کم اللہ درود بھیج دے ملا اللہ دے فرشتے بھی درود پیج دے نے مگر حضور سرکار دے وسیلہ مبارکہ دے نال حضور سرکار دے وسیلہ مبارکہ دے نال حضور دی امت نو اللہ سونا پھر ترقی دیا ہے عظمت ازمتوں شام دینا ہے اگرچہ چار دن امت دے سختی مسلم جان مگر کیونکہ جس امت تے رب درود بھیجتا ہے رب رحمتہ بھیجتا ہے وہ فرشتے بھی جی دین رکھتے ہیں رب داری جس کبھی مت سکی نہیں خدا کی آج کریما سان نویز خوشخبری پی سنا مسلمان کدی مایوس نہ ہو جن مایوس کن حالات پیدا ہو جان کیونکہ اللہ دی توجہ رحمت والی پودے والی ری تاج اللہ کلندر لاہوری فرماؤ دیے جہاں مال جام دے ارشید جیتے جہاں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اقبال فرما نے جلدی سورج ڈوب جائے مگر ختم نہیں ہوتا کی خیال ہے جب سورج مک جائے گا ادھر کیا متا آ جائے گی سورج ڈوبنا ضرور مگر مکد نہیں امت مسلمان غروب تے ہو سکتی مگر مک سکی پھر اللہ سونا انہوں کلا کا فرم آئے کا تو معلوم ہوا صرف مومن اپنے آپ کو سیدا ہی کرنا اے اللہ سونا تیرے, تیرے رحمتہ دیکھتا ہے لیکن سدھا کر سدا ہے بدر پیدا کر فرشتے تری نسرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی دردوں سے قطار اندر قطار آپ بھی ہے جی تو توجہ رکھنا یہ دیکھی آیت جی حضرت سید نہ سدیق کے اکبر ہاقے چاضل ہوئی مگر پہلی آیت خاص صدیق واسطے سی اور یہ آیت جیڑی ہے وہ ہزور کی امت دنوں نہ رلا لیا سو توجہ فرمانا فرما درام تی جی آیت تی جی آیت لو کی سوال دے, دے, سن کے, ابو بکر کے, ہونمی کے, کے صحابہ دا کوئی ہے نہ ہونا ہے کوئی کی اللہ نے رب واستے فرمایا اللہ فرما میں سارے کینے تے سارے کوڑ دے سینیاں سیوں کد لے سارے کینے میں سیوں کد لے اللہ سور مت قابلی جنت درد یہ تختیا دھٹ گے جہے ایک دوجے دے آمنے سامنے ہون گے فسرین فرما نے حضرت ابو بکر امر مولا علی انہ حضرات کے حق چی چیت نازل ہوئی ہے اللہ فرما کے معافی میں براہ براہ بنا چل دے میں باہر نہیں جا رہا صرف اللہ کے قرآن تقریر کرنا شان نے سدھی کے اکبر اللہ فرم آ خوانا اچھا گل سمجھنا سر رب جہی شہ نب کھن کے جیڑی شہر آ جائے وہ شہر رب اگے اڑ سکتی ہے پلا رب لو تو صحیح ہے اللہ آتا میں اپنے نبی یار کھوڑ کل لین کینے کھ لوٹ کھ لیا سچ ہے محبت کر دیتی یہ خوب سارے برا پرا ہی بن گئے گل سمجھنا سارے کی پرا پرا بن جائے اللہ, اللہ آن دی پراپی میں جنت سے چینج رکھا گا کہ ایک دوجے تو دور نہ رہ جے ہزور کی کچہری سامنے ایک دوجے کے جی چہرے نظارے کرتے رہتے سن میں جنت روایا سد اکبر دا تختہ سجے پاس پھر سامنے بیٹھے دے جناب ادرت مولہ ہو جہر مستفا دلے دعلے ہیں جنت کے اندر بھی ایک دوجے بھی ویستے معلوم ہوا اللہ سونے نے نبی پاک دے یارا دے یاران دل صاف کر چھڑے کی نے اے آیت کنی ہے سورہ سورج آیت نمبر سورہ سورج آیت نمبر اے آیت حضرت ابوبا کرو کے حق میں نازل ہوئی اس اسی واسطے ایک دن حضرت سیدنا دار اکبر رضی اللہ تعالی سرکار اللہ علی کے سامنے آ رہا ہے علی پاک سرکار کا چہرہ ہی دیکھی جا رہے ہیں علی پوچھتے ہیں راب بکر میرے کیوں بار بار مہنگا ہے بنیا کملی والے فرمایا نظر چہرہ دیکھنا پی کر لا سب کے اندر آدیش موجود محر نہیں کر سکتی ہے جی رہ مسئلہ ہے کہ کسی ویل ہاں جی بال صاحب کوئی لڑائی ہو جائے تو براپس ہو ہی جی ہے کہ نہیں میں مثال نہ لے کے نہیں دے اگلے دن برا دو چار دو لڑ پے میں گیا تو شام کو مڑ کٹے سیاد بھی برا پڑے مرن تو دشمن ہی نہیں بڑھنی ہوتی دشمن کت ہو گل سمجھنا یہ جناب جی کن آیات ہو گئی تین چوتھی آیت چوتھی آیت سورہ ان کبوت آیت نمبر اٹھ اصا انسان نلہ آدھا تاقیدی حکم ہے پکا والدین شانت نیکی ورتیا کر مفسرین سرین فرما نے آجت حضرت سیدنا صدیق اکبر دے اکبر نازل ہوئی کیوں اس واسطے گل بھی سمجھنا حضرت صدیق اکبر وہ خوش نصیب نے جنہاں دی ماں بھی مسلمان سے باپ بھی مسلمان ہوا ابو کو بھی مسلمان سر خطا مکا کے مسلمان ہو ماں ادو بھی پہلے مسلمان ہو گئی اور ابو تو مسلمان ہوئے سر چیٹ داڑی چیٹ داڑی سی آپ کی سارے والے سن سار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع دے بیٹھے نے مکہ فتح کر کے بیٹھے نے حضور حضرت ابو بکر سبھی حضرت عشق نبی سن چیڑ چڑی سنگے ہزور حضرت ابو مدر سدیق ہے سدیق حضرت سدیقر اپنے والد دی بان پڑ کے نبی سر والد میں جلد مزہ لکھا ہاں ختم ہو گئی بابا نے ہزور آئے فرمایا کو گھر کے بٹھاؤں گا آپ ہی کوراؤں گے حضور نے وڈیا تک دسیا قرآن لاؤں جب نرو گھر کرنے والے والا آتا سرکار نے مسلمان کی کروا پڑا گئے مگر سدھی چکمرو پ اسلام کی خوشی نہیں ہوئی خوشی چاچا اب سارے مسلمان لوگ چونکہ کملی والا چاچا سی او جان موب جانا مینو یہ موتی خوشی حضرت سک بر ویکشے کا نام ہے جہنم تو بچا ہزور من خوشی نہیں ہوئی اس نال خوشی مینو ہونی تھی اب وہ تالے مسلمان ہونا پہ وہ جنم بھی اگ تو بچ جانا سونے خدا کی قسم ایک ہوں لکھ کروڑا کو کر کے جائے اپنے آپ مگر نہیں پیدا ہو سکتی اور سی اکبر ملدور گل کی والبو بکر سیت نے اسلام کڈول کیا جائے اللہ فرمانہ واور اص ان نسان ادرت اگو بکر صدیق ملاق میں سب تہلا سد کے جاوا یاد رکھنا اللہ شریف نے حدرت نکل انسان کہ جن ہزور انسان فرماو کڈا کامل انسان گا انسان آگے जिन्होंने जो जिन्होंने अपने रख लिया करो फिर जी कम हम सारा खबर पैसा तो यह आयत पूरा करो आयत नंबर अठ यह भी के हक उतरी है जरा बोलो तेनाली शिवदीप अकबर के हक में उतरी जाए जरा गौरना सुनना ایک اور آیت ایک اللہ قرآن دا ہے فرما تحریم آیت نمبر چار فرما میرے نبی کی تصدیق کر دیں مان رکھ د میرے آکام دمان رکھ دے نبی فرشتے اور نہ مومن ملو سارے یہ آیت بھی حضرت ابو بکر تے عمر حق دہے دادوں یہ آیت نمبر ہے چار سورت دام ہے سورج تہریم رو نال سمجھنا تے ہن اور آیت اس آیت دی تفسیر خود مولا علی تو کرنے آیت کے لیے سورت کے لیے سورہ زمر آیت نمبر تتی اسا ربانی بانی اول جانا بس اللہ فرما ہے کو دا سے سچ ل گ جاؤ گے جنہیں سچ کی تصدیق کی تھی الا موب نے میرے میں مولا علی سرکار مولا مشکل کشار دی اللہ تعالی نو آپ کی کارت دن الفاظ اس طرح ولوی جا ابل ہق محمد وسد کب ہی ابو بکر سی مولا علی فرما نے ایک کووے جنہیں حق نیا ہے فرمایا ہے محمد پاک باک کی تفصیل ہی فرمایا جنہیں حق, حق دی تصدیق کی وہ نام ابو بکر صدیق ہے یہ تفسیر حضرت نے ابو بکر صدیق کی اور محدث ابن بنے نے انہوں کو نقل فرمائی ہے اپنی تاریخ دلشت حدیث کی کتاب رواج تاریخ کی اسمجھنا اس اور جناب جی توجہ فرما ایک اور آیت جی شان سدیق اندر آل سورت آیت نمبر ایک سو انٹھ ویرو ہوم فِي الْأَمْرِ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سونے تو اپنے اندر در انہ مشورہ کریا کر انہیں کا مشورہ لیا تھا میرے ہوم فیل حضرتر حضرت حضرت آرما نے حضرت صحبو بکر عمر کے حق چلوئی مسدرک آکم دن حدیث موجود اللہ نے فرمایا میرے پاک محبوب جدو کام کوئی کرنا بکر نے امریکہ کرا کر واسطے حضور صلی اللہ جب بھی کوئی مشکام کرنا ہونا تے مشورہ کرنا تے حضرت ابو بکر مرلو کا سد لینا جی پہلو حضرت ابو بکر مر آ سد لینا اور آج سن لناب سور رحمان اللہ کا فرماؤں مکام رب ہی جنتا فرما جا, جا اپنے رب اگے کڑے ہونے کو ڈرد واسطے دو جنت بنا حضرت صدیق اکبر دن, دن, دن خوف سی اللہ حضب. ایک دن جا رہا ہے پرندے بیٹھے درخت دے پر لگے کاش پرندے میں پرندہ ہوں دا. میں نو کھا کے زمین ختم کر لے میں رب اگے حساب واسطے پیش نہ میں دے اندر آپ حضرت سیدنا سی اکبر کیونکہ جنہ مکان چوکھا ہوگی خوف ہونا کہ روایات چاہتا ہے حضرت سیدنا نہ اکبر رضی اکبر اللہ تعالیٰ دے کلیجے مبارک کلجے کے کلجے جیگ بندی آواز دی اے اللہ دے خوف کے دے ڈردیقی اکبر دا کلجا اندروں پجتا رہتا میں تو حیران کہ جنا نہیں سنا ساد سڈے ورگیا نے کرتوت ساری زندگی کافران تو بدیتے ہیں نا اللہ دوف کی گل کریے تو ڈردا ہی رہ خوش چلیں گلیں نہیں سنا میرا ڈراؤنڈ نہیں پیچھے کہاں ہے یہ ساری بد بختی کی علامت سڈے جہانوی ہوشانی ہے خدا کی قسم جین اللہ جنت دینی ہو ہون دے دل کے اندر اللہ اپنا ڈر پیدا کر ہے وہ ڈر ہی رہے گا سڑدہ ہی رہے گا حضرت عمر آئے حضرت صدیق اکبر سرکار دے بیٹی اما ہمیشہ سیکھی کا دیکھو پوچھا جی حضرت صدیق اکبر کا عمل تو دسو کوئی میں ان کی پیروی کروں پرمایا جی رات نوٹتے سن تو کلجے سینے منہ پجے کلجے کی ہلاک سی ایدر سردا رضرت جد یہ گل کی نا سکی کی اکبر کی سونی گل سارو کے آدم نے فرماؤ لگے کبو بکرو سن جڑا ہے کام کر سکنا سارے واسطے ممکن نے مکان نہیں پہنچ سکتے کی پھوئے سلے جب رکھا یا اس کے مصطفیٰ نے ساڑ کے رکھا حاکم دی حدیث ہے حضرت صدیق اکبر روایت ہے حضرت صدیق اکبر حضور کے انتقال تو بعد یجری جیسا جو آپ کا جسم وگدا وگدا وگدا وگ رہا ہجر فراق دندر اخیر اس دنیا تو چلے گئے مصطفیٰ دا آپ تو سامیا نہیں گیا تو خوف خدا دے عالم میں والے من خوف مقام رب ہی جنتا اللہ جڑا میں رب ہوا <تصفيق> معلوم ہوا جنت کے ڈر والے واسطے اور جڑا بے ڈر ہو جائے اندر جنم اللہ نے بنا کے ہے کیونکہ شاید خرید فرما نے فرما اللہ تو ڈردا نہیں وہ پکا مومن کا فرے مومن کرنا پکا فرما کیوں ڈر کسی دوز کا دا ڈر ہوں ٹبر کا دا ڈر ہوں موت کا دا ڈر ہوں شاید ڈر جا وے اچے مرتبے آیا ہوا اللہ دی عظمت سے بے پرواہی کا ڈر رہا ڈوخانے ڈر پودے پار ہو جلد مگر اللہ دی کی عزمت سے بے نیازی بے پرواہی کا دا ڈر ہمیشہ راجی دا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بلے شاہ فرما نے ڈر لگ دے پر فرما نے پاویں اہلا نے اشنا بنایا سنو اپنا اصا بےلی بنے ہوں پر ڈر لگتا رہتا سونا ہے کہ بے پروان بے نیاد ان کا کسی پر میلہ بل اس او کوئی مردانات کرے ہو جی وہ گنیا لہرا جتیں پوڑی اگ دیا لہرا قدم اٹھائی of love. سی درٹال ایمان ہونا ڈر ہوا ڈر والی ان ہے اس ویلے ڈر سہنے پینے نے جدو قیامت ڈر سنے خلا پیا بندہ جڑا سب کل ڈر ہے ڈر ہے مگر اگے بچ جانا ہے جڑا اتنے تھنے سانبلیا فرد ان گوارا نہیں ہوگے ڈر ویچے گا ڈر مولا گا جا نے چلنا تو, تو, تو باقی ایک اگنے دے افسر تو ڈرنا تو سوا دل شریف تو نہ ڈرنا پھر مومنچ آ گیا اسے بےمان بندہ وہاں واڈا بےمان ہونا چاہیے اور یاد رکھنا کا چاہ پیدا نہ ہونا میں چوٹی کی مثال سے دینا اور پتر پی ڈر نہ ہو کر شگرد استاد کا ڈر نہ ہوا ہوں ڈر پیدا ہو جائے جی اولاد اپنے ماں پیو تو ڈردی ہے وہ شرم رہی آدت تو جی نہیں ڈردی پہ انگیز نہیں نہ بے اولاد بن جاندی ہے جی شرم ہو جاوے اور جی اپنے ماں پیو تو ڈردی رہے شرم ہیاوی والی اولاد ہے اور اسی طرح جہاں بندہ اپنے رب تو ڈردا والا بندہ جا رب تو نہیں ڈردو بے شرما بندہ ہوں آخری آیت آیت کی اللہ نے پوری سورت کی شان چتار ہے اس سورج دلا میں سورہ لے سپارے جند تینواں پارا تین سپارہ سورہ لل ول از ول ہار ادا خالا کر ون سا قُلْ لَئِنْ أَتَيْتَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ عِلْمٍ فَلَا تُؤْمِنُ بِهِ وَلَئِنْ أَتَيْتَ مَا لَيْسَ لَكَ مِنْ عِلْمٍ فَلَا تُؤْمِنُ بِهِ وَلَئِنْ أَتَيْتَ مَا لَيْسَ لَكَ مِنْ عِلْمٍ فَلَا تُؤْمِنُ بِهِ حضرت سکبر پٹتے رہتے سن جناب ہوئے حضرت بلال اللہ تعالیٰ مکے کے اندر مظلوم صاحب ہی سن مظلوم غلام سن حضرت سید دن سبھی اکبر کام سی جہاں مال بہلتا اپنے اللہ <سؤال> گلاؤ نہیں آپ نے جا کے مول خرید کر لینا پیسے انہوں دینے دل کے محلہ کے رستے بندر آزاد کر دینا آنا بے لیا جا ہوں رب نے یاد کر د کہ جناب حضرت بلال نے نئی خریدیا کئی بیریدیا کئی جناب ایسے سن جانا خریدا اور خرید کر کے اللہ کے رستے آزاد کہ جناب جی آپ نے آخیا حضرت ابو بکر پترا تو بیبیاں نو خرید کر کے اللہ کے رستے آزاد کرنا یہ کیوں نہیں کرنا بندیا نو خریدیا کر تاکہ تیری نال طاقت بنتی جائے اور जोर ते बन जाएगा तेरा एहसान मन गे तेरी हर हर थान से इमदाद कर पुतराते तो बीबिया वास्त आजाद कराए अगरत सिद्धी किसम ने आद की نہیں کسے نو خرید لادر. لادر آزاد کردان کلاؤ نہ میرے پیڑا میں اس واسطے نہیں کردا میں اس واسطے کرنا تھا کہ میرا مولا میرے پیرا بھی ہو جائے میرا مولا <تصفح> تقفیر <تصفح> تقفیر اللہ بڑا پھر اللہ سونے والی ادھر سدھی مکے دو کاسر اور سن بڑے وڈے پاپی بڑے سردار امیہ ایک بائی یہ دو جناب انہ دا کم سی مسلمانا نو ازیت تے تکلیف دینی غلام سے لونڈیاں رکھنا اکبر دا کام سی ان کو خرید کر کر کے اللہ درخت دولت رب کو منگیا کرنا رستے لانا برا میری گل سمجھا کہ نہیں سمجھا ہوں دیکھنا سونا سدھی کہ ایک بار اہ پیسہ گل سمجھنا اہی پیسہ جی امیا کولے تو جانم پہ جانا ہے جی <laughs> جا سی کو جنت پہ جانا چلے بس دو چیزوں کا خیال رکھا کر حق پیسے کے اندر پورے کرا کر رکھ دے رو دے پھر کماس طریقے اور لا دین واسطے جیسے بت بھی بنتا جائے تین جنت بھی لگتا ہی سنیا بئی ماند مگر حضرت بلال نو خرید کر کے حضرت اکبر تھی پیسے سن لیکن حضرت بلال نو خرید کر کے مستقل پھر حضرت حضرت ابوبکر صدیق نے یار حضور دا تو تلام سے نا بانگ پڑھتا ہوں دا بانگا حضور دا حضور چلے گئے تو ان بھی بانگا بن بانگ کے راؤ نا بلال فرما نے اپنے بکر خریدیا سی یا رب لے خریدیا سی جی اپنے لئے خریدیا آئی تو پھر اپنے کول رکھ لیا جی رب لے خریدیا آئی تو میری جان چٹ دے مینو کملی والے مہینے میں رہا نہیں جانتا مکھ تا حضرت بلال مدیت حضرت اللہ نے امیا کے واسطے آداب کی آزاد اتاریاں سونے سیتمر داستے انام کی آزاد اتاریاں شان اتاری اتاریا کی اللہ پہلے کسم کیا کھانا میرا آپ بھی جدوچھا چھا, چھا جی ہے جدوچھا جانی ہے ولہ ہار جلار قسم اس دن کی جدو چمک پہ وہاں کوشش وکرو وکھری محنت وکروں وکریشا وکرو وکھری کورا وکرو وکرین نے ہاں جی وہ میا ہے جہر جہنم ویا جا جانا ہے اس پر کرتا ہے ایک سی جا گنت والا جانا ہے تو انسانوں کے رحم مہربانی کیا کرتا ہے اریا کم لم کرد تک بل حوصلہ سارے سری دلوں تسلی کی سانو لس اللہ فرما میں آسانیاں کر دیا گا سارے کم سوکھے کر دیا گا میں ਸਾਰੇ سارے کام سوکھے کر دیا گا وہ جنت بھی سوکھی کر دیا گا جنتی والے کام بھی وہ سوکھے کر دیا گا یہ کیتا بخلتا بے پرواہ ہو گیا میرے تو میرے تو بھی نیاز ہو گیا اللہ پا دیاں گا میں مفتتا ہی مفتتا ہی مفتتا ہی مفتتا ہم، ہم کر دیا گا ماں ہوا ترقا اللہ فرما جب جانم جانا ہوئے گھر یہ مال ادا نہیں بچا سکے گا جس مال تک بت وجہ کرتا ہوں جب جناب آ کر کے مال کی وجہ چلتا ہوں اللہ جب میں جنم <سلام> چکا مال بچا سکے گا نہیں لا لال ہوا ہوا لال آخر دے اگلے دنیا کے جانے ہاتھے میں با جے لا اللہ جے جندر بلا بڑا سارے دا رئیس بدبخت جے جیسے جاوے گا رکھیا ساری کائنات وڈے پاپر بد وقت دجے پاس رکھے ساری کا مونگ نہ کھ کے سب تو بڑا متقی پرہیزگار ہے حضرت سدھی چکبر ایک پاسے صدیق کا مقام دس دوسرے پاس پیانت آسا اشکا بدھ وقت سی اور اللہ نے صدیق اکبر سب تو واقع آخیا ہے اللہ فرم <تصح> والا اور سب تو واقع بد بخش جنہیں چٹ میرے دین منہ پھیرا ہے جن لگو حل اتکار <تصفيق> سارا تو وا پرزگار ہے وہ یہ تو بچا لیا جاوے گا جہنم تو بچا لیا جائے گا مالہ ترکا جڑا اپنا مال اس واسطے خرچ کردہ تاکہ پاک ہو جائے تاکہ, تاکہ اللہ سے محال خرچ کر گناہ تو مولا پاک کر دے میں پاک کر کے جنت لے جائے او پرہیزگار سب تو وا تے کسے دا احسان ہے ہی نہیں کہ جا پھر بدلا دے اتے یہ آیت مسلمہ مفسرین بائجما مسلمان پرہیزگار اللہ نے اتنے حضرت اکبر نو فرمایا ہے مالا علی اتنے ملاز نہیں ہو سکتے سخردازی فرما نے اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے وہ وا پرزگار جڑا سارے تو کو کسی کا احسان نہیں دنیا کا گلف نا دنیاوی احسان ہو کسے دا نہیں جدلا دو حضرت صدیق اکبر پڑے دنیاوی احسان کسی کا بھی نہیں تھی حضرت مولا علی حضور دی گودت پلے نے مولا علی سرکار کے اندر ہزور کا دینی بھی احسان ہے تے دنیاوی بھی ہزور کھا کھا کے مولا علی پڑے اللہ فرماؤں گا پرہیز گا پیا جسے کا احسان نہیں حضرت نے علی کے نبی کا احسان دنیا بھی ہے سی کہ علی ہزور بھی بہت پلے نے ایک سی چکے جنہیں کسی کا احسان نہیں پایا بہاد مگر بدلا کے عمت خدا ہی اسدی کے اکبر دے اندر لب قرآن چہر لا دی اکبر سارا تو وازدگار ہے سارے صحاب ود پرہیزگار ہے اللہ نے قرآن چاپا اتکا سب تو کو وا پرزگار تو ہوں ان اللہ کو ہونا پیا فرما کم جو تو ہو ہی ہو گا گا اللہ کے نزدیک سب کو پرہیزگار ہوئی حضرت معلوم ہویا اللہ کی بارگاہ گاہ حضرت صدیق دا مقام سارے صحابہ نالوں اس <تصحان> واسطے ساڈا نعرہ ہے کہ پہلا نمبر حضرت سدھی کے <تصحان> چلہ فرما والا میں دیا جائے بکر نو راضی ہو جائے گا جا سد کے جانا یہ میرے پاک محبوب خدمت سنا کی خدمت سلا ملے سدھی کیا جسل الحمد للہ